جی پنجابی والا تو نہیں یہاں نہیں کر سکتا پنجابی والا اس کے ریکوائرمنٹس الگ ہیں تو وہ اردو میں کروں نہیں نہیں نہیں اب وہ نہیں آتا وہ نہیں ہوگا اس طرح اردو میں تو بہرحال یہ آج الگ ٹاپک ہے تو اس پر انشاءاللہ شاء بھی بات کریں گے تو سب حضرات جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پڑھ لیں جی آج کا ٹاپک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم پاک کی لطافت و نظافت یہ <تصفح> بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نفیس ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے نفیس ترین ہیں لطافت اور نظافت مین پاکیزگی صفائی طہارت اعلیٰ درجے کی صفائی جو ہوتی ہے اس کو لطافت اور نظافت بولا جاتا ہے نفاست تو آپ سمجھتے ہیں نا یا صلی وسلم مؤلا خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب شف تو ہولی کلین احوالین کل صلِّ مؤلا یا سلسل منحب کا خیریل خلقی کلین يا ربي بالمصطفى بل المقصيدانا يا ربي بالمصطفى بل المقصيدانا يا, يا ربي بالمصطفى بل المقصيدانا اغفر لنا ما ما بويا واسع الكرم يا مولاي صل يا سللندائمنا على حبي بك خير الخلق كليهي فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَبَرَّاتِهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَبَرَّاتِهَا مِن عُلُومِكَ عَلِمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولايا سلِّ وسلِّم دائماً معباداً على حبيبك خير الخلق كلهيني الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آده وأصحابه يجمعين قال اللہ تبارک وطالیہ <تصفح> نے ارشاد بے شک تمہارے پاس تشریف لائے عزت عظمت شان و شوقت والے رسول تم ہی میں سے کلم انفسی کمب جو ہے اس کی ایک قرأۃ علامہ اصم الحقی رحمت تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیگر اور بہت سارے مفسرین کرام نے بھی یہ قرات بیان کی کہ اس کو ان فاسی بھی پڑھا جا سکتا ہے تو ایک کراط جو ہے وہ ان فاسی ہوگی فاق فتح کے ساتھ اگر فاق فتح کے ساتھ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک تشریف لائے وہ رسول معظم جو تم میں سے نفیس ترین ہے سب سے زیادہ نفاست والے ہیں تو ہمارا آج کا عنوان بھی یہی ہے اس لیے ہم اسی قرآد کے حوالے سے جی آج گفتگو کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہیں تو اب دیکھیے تین چیزیں بنیادی عناصر ہیں انسان کے ساتھ جو رہتے ہیں جس سے انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے انسان کا رہن سہن طور طریقہ انسان کی جو ہے طہارت اور پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے ان میں سے ایک تو انسان کا پسینہ ہے اور پسینہ جو ہے وہ اکثر اوقات بدبو دار ہوتا ہے تکلیف دہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا بہت زیادہ بدبو دار ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جس بندے کو بھی پسینہ آتا ہے تو وہ اس سے بچنے کے اور اس پسینے سے لوگوں کو بچانے کے طریقے ڈھونڈتا ہے لوگ بنیان پہنتے ہیں اور رومال وغیرہ رکھتے ہیں کہ بار بار اس کو پسینے کو صاف کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود پسینہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اثرات ضرور دکھاتا ہے تو پاؤں میں پسینہ آ گیا جوتا پہنا ہوا تھا پاؤں باہر نکالے تو اس قدر بدبودار ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ ان کے قریب سے اٹھ جانے کو جی چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سارے جسم کے ساتھ یہ معاملات ہیں دوسری چیز ہے انسان کا خون اور خون جو ہے قرآن حقیم میں واضح طور پر اس کی حرمت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی آیت طویل ہے اس میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حرام فرمایا ہے ان میں ایک خون بھی ہے تو اس کے بعد تیسری چیز ہے پیشاب اور پخانا تو یہ چیزیں بھی اس قدر ناپاک ہیں کہ جسم پر لگ جائیں جسم ناپاک لباس پر لگ جائیں لباس ناپاک جس بھی جگہ پر لگتے ہیں اس کو ناپاک کر دیتی ہیں تو عام انسان ان تین چیزوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے پسینہ آیا بدبو آئی خود بھی پریشان ساتھ والے بھی پریشان خون نکلا جسم پہ لگا جسم ناپاک پاک لباس پہ لگا لباس ناپاک کپڑے پر لگ گیا کپڑا نہ جائے نماز مسلح پہ لگ گیا وہ حصہ ناپاک تو خون کی وجہ سے بھی بندے کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اس کے بعد ہے پیشاب اور پخانا تو یہ تو بذات خود بدبودار بھی ہوتے ہیں اور ناپاک بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اب یہ تین چیزیں ہیں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دیو بندی اور وابیوں نے جو عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے جیسا سمجھو اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عدب اور احترام جو ہے آپ کی تعظیم جو ہے وہ صرف اتنی کرنی چاہیے جیسے گاؤں کے چودھری کی کرتے ہیں یا اتنی کرنی چاہیے کہ جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں تو اب آئیے ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علی و بارکہ و کی ذات گرامی ان میں یہ جو تین اوساف ہیں آپ کا پسینہ مبارک آپ کا خون مبارک اور آپ کے فضلات طیبات جو ہیں وہ انسانوں سے کس قدر مختلف ہیں اور یہ صرف عقیدت اور محبت کی بات پر نہیں ہے بلکہ آج کو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے صحابہ کرام کا اس کے بارے میں عمل کیا تھا جب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پسینہ مبارک اس قدر خوشبودار کے مدینہ طیبہ کے لوگ اس کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے حضرت شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ودارج نبوت میں نقل فرماتے ہیں اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدیش دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو دیوبندی حضرات نے وابی حضرات نے بھی اپنے بزرگوں میں اپنے اکابرین میں مانا ہے اور پھر دیوبندی حضرات کے مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ بھی مانا ہے کہ یہ شیخ عبدالحق اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی یہ حضوری بزرگ ہیں ہر رات سرکار کی بارگاہ میں گزارتے تھے تو وہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں مدارج النبوت میں کہ ایک مرد نے چاہا کہ اپنی لڑکی جو ہے اس کو رخصت کرے شادی کے موقع پر اپنے خامن کے پاس بھیجے تو اس کے پاس خوشبو نہ تھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ سرکار علیہ صلاحۃسلم کوئی چیز عطا فرمائیں اور یہ تو وہ دربار تھا کہ جہاں سے کسی چیز کا کی نہ ہوتی نہیں تھی سیدی اعلی عزت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا وسلم کا آستانہ تو ایسا ہے آپ کا دربار تو ایسا دربار ہے کہ جہاں تو یہ کسی سے کہا نہیں جاتا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے آج نہیں مل سکتا یا پھر کبھی آنا یا اچھا اگر ہوتا تو دیتے ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں اب اس نے آ کر سوال کر دیا کہ حضور خوشبو چاہیے بیٹی کو رخصت کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے پاس تو اس وقت کوئی چیز پیش خدمت نہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے سنایا کہ لے آؤ شیشی تو ایک شیشی منگائی گئی اس میں جو تھوڑی بہت خوشبو تھی وہ ڈالی گئی اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے بعد جو عمل فرمایا وہ بڑا قابل توجہ ہے پھر آپ نے اپنے جسم مبارک کا تھوڑا سا پسینہ مبارک جو تھا وہ اس شیشی میں ڈال کر فرمایا اس شیشی میں خوشبو ملا دو اور اپنی لڑکی کو کہہ دو کہ وہ اس سے خوشبو استعمال کرے تو پس یہ اب شیخ عبد الحکمسد الب رحمۃ اللہ کو جو نقل فرما رہے سے کر رہا ہوں بس جب وہ عورت اس خوشبو سے لگایا کرتی تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرمائی تھی تو تمام مدینہ کے لوگ وہ خوشبو سونگتے تھے یعنی پورے مدینہ شریف میں وہ خوشبو مہک جایا کرتی تھی تو ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس گھر کا نام ہی بیت المطبین رکھ دیا تھا یا بیت الطیبین بھی آیا کئی جگہ پر خوشبو والا گھر تو پھر اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ وہ اس قدر خوشبودار تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک پسینہ جس میں شامل تھا کہ ان کی آنے والی سات نسلوں سے قدرتی طور پر اس پسینہ پاک کی خوشبو آیا کرتی تھی جن جس خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملی ہوئی خوشبو استعمال کی اس کی آنے والی سات نسلوں میں سے خوشبو آیا کرتی تھی تو اب اندازہ فرمائیے کہ ہمارا پسینہ ہمیں خود سے متنفر کر دیتا ہے بدبو آتی ہے بندہ ایک دن گرمی کا گزار لے تو اس کے بعد بنیاد اتار کر دیکھے اور اس کو سونگے تو دور پھینک دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پاک پسینہ دیکھیے کتنا حسین اور کتنا پیارا اور کتنا خوشبودار ہے تو جس خوشبو میں شامل ہو گیا اس خوشبو کو چار چاند لگا دیے اور روایت یہی روایت جب بھی جو میں نے پڑھی اس کو انوار محمدیہ کے اندر بھی نقل کیا گیا اور دوسری روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اس کو بیان کرتے ہیں اس کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا اور صاحبی مشکات نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ بے شن نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا نیا عطیحا فیقیر والی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار علیہ صلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے سرکار علیہ وسلم تشریف لاتے تھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہا کی گھر میں اور قیلولہ فرماتے تھے یعنی دوپہر کو تھوڑا سا آرام سرکار علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو حضرت ام سلیم کیا کرتی تھی کہ وہ آپ کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھاتی تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم چمڑے کو بچھونے پر آرام فرماتے تھے تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھار اگر میسر ہو تو چمڑے کے بستر پر بھی آرام کر لیا جائے تو یہ آکا کریم صلی اللہ تعالی کی پاک سنت جو ہے وہ اس پہ عمل ہو جائے گا جیسا کہ لیدر کے ہوتے ہیں آج کل بستر مل جاتے ہیں لیدر وغیرہ کے تو یہ سرکار علیہ اللہ علام کی سنت سمجھ کر اس پر اگر سویا جائے تو سواب بھی ملے گا آکا کریم کی سنت پر عمل کرنے کا اور سواب بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی سما منت مسکا بسنت اندا فساد امتی فلاح و جرمیات شہیدن جس بندے نے فساد امت کے وقت جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں اس وقت جس بندے نے میری سنت پر عمل کیا تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی سو شہید کا عجر عطا فرماتا ہے تو آپ اس چمڑے کے بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے تو پھر ہوتا کیا کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پسینہ بہت آتا تھا فرماتی کہ ہم اس کو جمع کرتے رہتے تو سرکار سلام بیدار ہو کر فرماتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ کس لیے ہے اور یہ کیا ہے تو فرما عرض کرتے ہیں قالت آرقو کا یا یہ آپ کا پسینہ ہے نہ جالح فی طب یا رسول اللہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں تو پھر وہ خوشبو جو ہے وہ تمام خوشبو سے افضل خوشبو ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو جو ہے پہلے بھی ہم لگاتے تھے پر اس میں اتنا مزہ نہیں تھا اتنی اس میں خوشبو نہیں تھی جب آپ کا پسینہ بیچ میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر وہ خوشبو جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوتی اب دیکھیے کہ آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اگر ہماری طرح بدبودار ہوتا ہوتا نوزبرحت والا تو کیا صحابیہ اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ جمع فرماتی پھر اس کو خوشبو میں ڈالتی تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا پاک پسینہ اس قدر پیارا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں مجبور ہو گئی ان کو اکٹھا کر کے اپنی شیشی میں ڈال کر پھر اسے استعمال کرتی اور یہ تو ابھی میں نے روایت پیش کی ہے اس میں خوشبو کے اندر ملا کر لگانے کا ذکر ہے جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک پسینہ جو ہے وہ بغیر خوشبوؤں میں ملائے بھی جس نے لگایا ہے وہ ہمیشہ خوشبوؤں پر گاد بھی رہا ہے تو اب دیکھیے ہم لوگ گلاب کے پھول کو ہیں اور اس سے خوشبو محسوس کرتے ہیں تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ پھول جو ہے گلاب کا اس میں خوشبو آ کہاں سے گئی تو یہ گلاب کا جو پھول ہے یہ بھی ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے اثر کی برکت سے خوشبو دیتا ہے اور یہ بات صرف ایسے ہی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا اگر عقیدت کی بنا پر ہو تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک پسینے کی بات ہے شیخ عبدالحق محدیث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی مدارد شریف سے پیش کر رہا ہوں وہ فرماتے کے بعد حدیثوں میں آیا ہے کہ پھول جو گلاب کا ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ سے پیدا ہوا ہے تو نیز یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معراج شریف کی واپسی کے بعد میرے پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا اور اس سے یہ گلاب پیدا ہوا تو اب جو شخص میری خوشبو سونگنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گلاب کے پھول کو سونگ لے تو دیوانوں سرکار کے پروانوں دیکھا سرکار علیہ سلاد اسلام نے کتنی پیاری بات دے دی ہے ہمیں اب جس کو سرکار کی خوشبو سونگنے کی ضرورت کو سونگیں اور اس نیل سے سونگیں کہ اس میں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ صلاح اسلام کے مبارک پسینے کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر دیکھیے یہ تو بات پسینے کی بات تھی تو میں نے ارض کیا ابتدا میں تین چیزیں ہیں جن کو ہم نے آج دیکھنا ہے ایک تو پسینہ مبارک کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پسینہ ایسا بابرکت ہے کہ خوشبو سے اعلی افضل کریم ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیے آپ کے پسینے سے اللہ تعالی نے گلاب کا پھول پیدا فرمایا اور باقی جو روایات ہے وہ تو ہم نے پڑھ کر اور سن کر ان کو دیکھا یہ جی تو آج بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں نا گلاب کے پھول کو سونگھ کر دیکھ سکتے ہیں نا اس کی خوشبو ایسی ہے جیسے ہی آپ سونگھتے جاتے ہیں تو روح روح کے اندر تازگی اتر جاتی عجیب سی ایک کیفیت ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اب اگر ایک قطرہ پسینہ مبارک سے اتنے گلاب بنے تو ان کی خوشبو کا عالم یہ ہے تو جو حقیقی پسینہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا اس کا اس کا انداز عالم کیا ہوگا تو اب دیکھیے آج کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری بات کی طرف اور وہ ہے خون تو انسانی خون کے متعلق قرآن پاک کیا فرماتا ہے بلکہ انسانی خون ہی نہیں جانوروں کا بھی خون جتنے بھی چیزوں کے اندر خون بہتا ہوا خون ہوتا ہے یہ اس کے متعلق فرما کے یہ حرام ہے تو اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھیے عربی میں خون کو دم کہتے ہیں اگر میں کہیں لفظ دم استعمال کر جاؤں ادب کے لیے تو اس سے پریشان نہیں ہونا اس سے مراد خون ہے تو حضرت شیخ عبدالحکم عدیث دہلی بھی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حجامت بنانے والے سرکار کے جو غلام تھے انہوں نے آپ کو یہ پچنے لگائے پچنے لگانے جو ہے اس کی تھوڑی میں وضاحت کر دوں گا اکثر بھائیوں کے شاید علم میں نہ ہوگا پہلے یہ ایک طریقہ علاج ہوتا تھا بندہ بیمار ہو جاتا تو بڑے بڑے جو طبیب ہوتے تھے بڑے سمجھدار ہوتے تھے وہ اس کی تشخیص کرتے تو مثلاً یہ جوڑوں کے درد وغیرہ اور اس طرح کی جو تکلیف تھی ان کا علاج وہ یہ کرتے تھے کہ کسی جسم کے ایک حصے کو وہ خاص کرتے اور اس میں سے وہ ریزر سے ٹک لگاتے اور اس میں سے پھر وہ بلڈ جو تھا وہ نکال دیتے تو وہ مطلب یہ درد وغیرہ جو ہوتے ہیں اصل میں بلڈ کے جمنے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بلڈ نکل جاتا تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا طریقہ علاج تھا اور بڑی دیر تک یہ معروف رہا بر شریر میں بھی تو یہ عرب شریف سے ادھر تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم امت کی تعلیم کے لیے کبھی کبھی یہ پچنے جو تھے وہ لگوا لیا کرتے تھے تو آپ کے صحابی نے آپ کو وہ پچھنے لگائے اور آپ کا خون مبارک جو تھا آپ کا دم شریف جو تھا وہ اس کو ایک پیالے میں ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ باہر اور چھپا دو کہیں جا کر تو انہوں نے کیا کیا وہ باہر لے گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے وہ کیا کیا میرے خون کے ساتھ کیا کیا تو لے کر گیا تھا اس کا کیا کیا اب دیکھیے نا یہ سوچنے والی بات تو ہے کہ جب سے ابھی کو فرما دیا کہ اس کو لے جاؤ جا, جا کر چھپا دو تو کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ نہیں چھپائیں حکم پر عمل نہیں کریں گے ایسا تو ممکن نہیں تھا نا لیکن اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کیوں دوہرا کر اس میں یہ حکمتھی کہ بعد میں آنے والے اشاق جو ہیں ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ انہوں نے کیا کیا تو وہ کیا کہتے ہیں سرکار علیہ اللہ نے پوچھا کہ وہ کیا کیا میرے خون کے ساتھ تو اس کی حضور میں اس کو باہر لے کر گیا تھا کہ اس کو چھپا دوں پوشیدہ کر دوں مگر یہ بات مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں اب کہاں چھپاؤں اس کو یہ مجھے پسند نہیں تھا کہ آپ کا خون مبارک جو ہے اس کو میں زمین پر گراؤں ٹھیک ہے یا کسی ایسی جگہ پر گراؤں مجھے قطن یہ بات پسند نہیں تھی تو فرما پھر کیا تو میں نے اس کو اپنے پیٹ میں چھپا لیا اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی یہ بات ارض کرنے کے ضرور میں نے آپ کا خون مبارک جو ہے آپ کا دم شریف جو ہے اس کو نوش کر لیا ہے تو اب کیا وہ صحابی قرآن پاک پڑے ہوئے نہیں تھے حرما علی کو دم کا جو الفاظ ہیں کہ خون حرام ہے کہ انہوں نے یہ پڑھا نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم جن کی ذات پاک پر قرآن کا نزول ہوتا تھا تو انہوں نے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آئے قرآن کے سامنے ہونے کے باوجود اس خون کو پی لیا اب رسول پاک صلی اللہ تعالی و علی وبارک و بارگاہ میں معاملہ آ گیا ہے اب دیکھیے نا اگر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک بھی ہمارے اور تمہارے جیسا ہوتا تو سرکار ناراض ہوتے توبہ کا حکم دیتے لیکن ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی جب پوچھا تو انہوں نے اللہ میں نے اس کو چھپا دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ ہاں تو عذر تو پیش کیا ہے لیکن تو نے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر لیا ہے دیکھیے جس کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون کے چند کتراک چلے گئے حضور علیہ صلی وسلم نے کیا فرمایا کہ تو بیماریوں سے محفوظ ہو گیا ہے نے اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرمایا کہ تیرے اس عمل نے یہ جو ت نے عمل کیا ہے اس نے تجھے بیماریوں سے محفوظ کر دیا ہے تو اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون جو ہے تو اس کو پی لیا صحابی کا عمل ہے اور یہ صحابی کا عمل کتنا عظیم عمل ہے اور بعد میں آنے والے اس کے لیے کتنی بڑی انہوں نے بات کی آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے سامنے اور پھر یہ تو تھی صرف پینے کی بات اب سرکار کے خون مبارک کو کوئی پی جائے تو اس کو ادر کیا ملتا ہے اب سنیے حدیث پاک اور یہ حدیث پاک جو بھی میں پیش کرنے لگا اس کو انوار محمدیہ میں صفح دو پر اور مدارج النبو ضلع صفا اکتیس پر اور شفا شریف کی پہلی جلد صفح اکتالیس بار یہ روایت موجود ہے کہ لمہ جُرحَنبی صلی اللہ تعالی وسلم مسٰ مالکن والد و ابی شعر خدی رضی اللہ تعالیٰ احمد شریف کے دن جب سرکار علیہ صلی اللہ کے سر انور پر بھی ایک زخم لگا تھا تھوڑا سا تو اس کی وجہ سے آپ کے سرے پاک پر جب تھوڑا سا زخم لگا تو ہوا کیا کہ حضرت مالک بن سنان جو تھے یہ آپ نے ایک تو نام سنا ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا مشہور صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے تو یہ ان کے والد تھے حضرت مالک بن سنان جو تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زخم پاک کو چوس کر صاف کر دیا یہ اپنے زبان اپنے جیسے منہ سے بندہ چوستا ہے نا انہوں نے زخمی پاک جو تھا آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اپنے دونوں ہونٹ رکھے اور کو کھینچ لیا سک کیا تو اب وہ زخم جو تھا وہ بالکل سفید ہو گیا پر جو لالی تھی،, سرخی تھی خون وغیرہ کی وہ ساری انہوں نے چوس لی ابھی ان کے منہ کے اندر تھی تو لوگوں نے کہا بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو اب اپنے منہ سے گرا دو یہ جو آپ نے مواد لیا ہے وہاں سے زخم سے اس کو گرا دو تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم واللہ لا ابداً اللہ کی قسم میں تو اس کو کبھی نہیں گراؤں گا اب دیکھیے صحابی کا عشق دیکھیے کیسا ہے اللہ کی قسم میں اس کو نہیں گراؤں گا تو پھر انہوں نے گرایا نہیں بلکہ انہوں نے سرکار علیہ صحلہ کے اس مبارک خون کو نوش کر لیا اپنے اندر گزار لیا اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شاہ یہاں یہ بخت بکواس کرتے ہیں سرکار کی ذرا سی تعظیم کی بات سک انگلش کا لفظی کھینچنا جس کو میں کہتے ہیں اس سیکھ, ایس یو سی کے ایس یو ہاں وہ سک وہ میں نے ساتھ میں بول دیا بیچ میں کھینچنا جیسے کہ جوس لینا کس چیز کو تو آکا کریم صلی اللہ تلیہ وبارک و, و سلم کا خون مبارک جو تھا اس کو نوش فرما لیا انہوں کھینچ لیا انہوں اپنے اندر گزار لیا تو اب جی, یہ معاملہ جو تھا وہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیم کے سامنے ہوا رسول نے کیا ہے. تو ابھی میں نے قرآن کریم کی عائت پیش کی قرآن فرماتا ہے خون حرام ہے تو کیا اور پھر صحابہ کا مجمع ہے ظاہر ہود کے دن ہوا ہے تو سارے صحابہ کرام کے سامنے ہوا ہے اور کئی صحابہ نے مشورہ دیا بھی تھا کہ یہ جو آپ نے منہ میں مواد اس کو گرا دے انہوں نے اب یہ کام کیا اب یہ آج کی چودہ شدید کا نجدی ملنا ہوتا تو فتوا دے دیتا فٹافٹ کے دیکھو جی صحابی نے تو حرام کام کیا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا فرمایا من اراد این ضرورا الا رج المن فرمایا جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہو نہ وہ کسی جنتی مرد کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس شخص کو دیکھ لے بن سنان کو دیکھ لے تو وبارک و سلام کا پاک خون پینے سے وہ صحابی جنتی ہونے کی گارنٹی مل گئی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے اور یہ زبان کون سے زبان ہے اللہ کا قرآن فرما ط انہوا اللہ وحیحا یہ میرے محبوب علیہ والسلام اپنی خواہش اور مرضی سے تو بولتے نہیں یہ جب بھی بولتے ہیں وہی اللہ بولتے ہیں ان کی زبان سے رب العالمین کا کلام نکلتا ہے تو پھر ان کو گارنٹی جنت کی دینے والا کون ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حقیقت گارنٹی رب العالمین نے دی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مبارک خون جن کے پیٹ میں گیا ہے تو یہ دو چیزیں ہو گئیں اب تیسری چیز ہے بول شریف اور براز مبارک سرکار علیہ کا اور یہ فضلات طیبات جو ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں اپنے بارے میں ہم سوچیں تو غلیظ ناپاک گندے بدبودار جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بول و براز امت کے حق میں پاک بھی ہے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو پلیز نہیں ہوگا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بول شریف جو ہے وہ پینا جائز بھی ہے بلکہ باعث شفا بھی ہے اور صحابہ اور یعنی صحابیات کا عمل بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اس کو نوش بھی فرمایا تو اب دیکھیے حضرت ای قاضی یاز رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب شفا شریف وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے ایک قوم نے فرمایا کہ ضور صلی اللہ تعالیم کا بول براز پاک ہے اور بعض شوافی جو ہے شافی حضرات ان کا بھی یہی قول ہے اور حضرت علامہ اسم یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلے احادیث ذکر کی جن میں سرکار علیہ السلام کے بول شریف کا ذکر پاک آیا تو فرماتے ہیں ان حدیثوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بول شریف اور آپ کے خون مبارک کی تہارت پر دلیل ہے ان کے پاکیزہ پر دلیل ہے اور شیخ ابن حجر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فضلات حضور قدر صلی اللہ تعالی وسلم کی تہارت پر کثیر دلائل اور امام نبوی جو شارح صحیح مسلم بھی ہیں اب فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ آپ کے تمام فضلات یہ بات ہیں اور آپ کا خون مبارک بھی پاک ہے اور احناف کے بہت بڑے امام شارح بخاری علامہ عینی سید محمود بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے امدۃ القاری پچیس جلوں کے اندر بخاری شریف کی شرح فرمائی اور سید اعلیٰ آل البرکت رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بہت بڑے مداح ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ان کے یہ جملے میں نے پڑھے امرت القاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات تو یہ بات کی بحث کرتے ہوئے علامہ عنی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات تو یہ جو ہیں وہ پاک ہیں صاف ہیں پاکیزہ ہیں امت کے حق میں لباس پر لگ جائیں بدن پر لگ جائیں پیلے ہر طرح سے پاک ہے اور فرمایا اگلا جو جملہ ہے وہ بہت محبت والا جملہ ہے توجہ فرمائیے گا آگے انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضلات طیبات کے بارے میں کوئی اور طرح کی بات کرے تو ہماری آنکھیں اس کی وہ بات پڑھنے سے اندھی ہیں ہمارے کان اس طرح کی بات سننے سے بہرے تو اس بات سے سیدی اعلیٰ حضرت برکت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں علامہ عین رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت جو تھی وہ اور بڑھ گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پیے بات کے بارے میں اتنی پیاری بات انہوں نے کی فرماتے ہیں کہ ان کی قدر جو تھی وہ میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تو اب دیکھیے اس کے علاوہ شیخ عبدالحکمہ عدیث دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا آپ کے فضلات پیے بات ہونے کا امام العمہ کا شف الگمہ سراج العما حضرت اور نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے احناف کے امام جو ہیں آپ کا بھی یہی قول ہے اور شیخ ابن حجر رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر کثیر دلائل جو ہیں وہ فرمایا ہے موجود ہیں اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خزائے حادت فرماتے تو زمین پھٹ جاتی تھی اور آپ کا بول براز مبارک زمین نکل جایا کرتی تھی اس کو جلد اول جلداتی اس پر اور انوار محمدیہ صفحہ دو سو اٹھارہ اور شفا شریف کی صفحہ چالیس پر یہ روایت موجود ہے تو ام امرمومن سیدہ عائشہ تو صدیقار بھی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلط السلام آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں مگر ہم وہاں کوئی ناپاکی نہیں دیکھتے تو فرمایا اے عائشہ تو نہیں جانتی امبی کرام رام علیہم السلاط سے جو چیز نکلتی ہے زمین اس کو نگل جاتی ہے لہذا کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اب ایک شخص جو تھا اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پیشاب مبارک جو پی لیا اس کو شیخ شیخ محقق نے ذکر فرمایا تو جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی اور اس کی اولاد کی بھی کئی نسلوں سے خوشبو آتی رہی تو اب دیکھیے آپ کا بول مبارک پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں حضور اقدت صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک عادت تھی کہ رات کو اپنی چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھتے تھے اور تعلیم امت کے لیے یعنی امت کے جو بوڑھے یا بزرگ لوگ جو مریض ہیں اٹھ نہیں سکتے بار بار جن کو پشاب کی حاجت ہوتی ہو تو ان کے لیے تعلیم تھی اس میں کہ وہ اس طرح کوئی برتن رکھیں اس میں پیشاب کر لیا کریں آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک رات اس پیالے میں پیشاب فرمایا صبح ہوئی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادمہ تھیں گھر میں خدمت کے لیے وہ آتی تھیں ان کو پیاس لگی ہوئی تھی انہوں نے وہ پیالا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی چارپائی کے نیچے دیکھا تو اس کو اٹھایا اور پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ امیر امن یہ جو پیالا ہے نا نیچے پڑا ہوا اس کو اٹھاؤ اس کو باہر گرا دو تو مگر پیالہ تو خالی تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا حضرت امیر احمد نے یاس اللہ میں پیاسی تھی تو میں اس کو میں تو آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا میں امن تیرا پیٹ کبھی درد نہیں کرے گا کبھی تیرے پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی اب دیکھیے نا پیشاب جو ہے وہ بھی ناپاک ہونا چاہیے تھا تو وہ جسم پر لگ جائے اس کو دھونا ضروری لباس پر لگ جائے اس کو پاک کرنا ضروری پیشاب کے چھینٹے تک جو ہیں ان سے بچنا ضروری جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بول شریف کا پیورا پیالہ جو تھا وہ سعدیہ یعنی نے نوش کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہسم نے فرمایا جا تیرا پیٹ کبھی درد نہیں کرے گا اور اس طرح کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں ایک برکت نام والی عورت کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی سرکار کی خدمت میں آتی تھی تو انہوں نے بھی ایک دن ایسے ہی وہ پیالہ جو تھا آپ کے بال مبارک کا وہ پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو عمر بھر کبھی بیمار نہیں ہوگی تو پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا وہ عورت ساری زندگی بیمار نہیں ہوئی بس جس دن اس نے فوت ہونا تھا اسی دن وہ بیمار ہوئی اور اسی دن جو وہ فوت ہو گئی انتقال کر گئی تو یہ تو تین چیزیں تھیں بنیادی جن کے بارے میں میں نے کیا تھا پسینہ خون اور بولو و براد شریف تو الحمدللہ اس پر دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ بھی کائنات سے افضل خوشبو سے سب سے بڑی خوشبو اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا خون مبارک جو تھا وہ بھی امت کے حق میں پاک طاہر اور برکتوں والا اور اسی طرح آپ کے بول اور برار شریف جو ہیں وہ بھی امت کے حق میں طیبات اور طاہر اور پاکیزہ اور امت کو شفا دینے والے تو اب کوئی نجدی بابی ملا دیوبندی جو اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کہتا ہے آپ کے اپنے آپ کو حضور کا چھوٹا بھائی کہنے کی کوشش کرتا ہے یا نعوذ باللہ سرکار علیہ صلی وسلم کی عظمت اور شان کو کم کرنے کے لیے گاؤں کے چودھری اور نمبردار جو ہیں ان کے برابر ان کی عظمت اور تعظیم کو بتانے کی کوشش کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کی حرکت کرے تو اگلے دن اس کے بیٹوں پکڑ کر دس نمبر بس میں بٹھا کر پاگل خانے جمع کروا دینا ابا اب تو پاگل ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لو شریف ہانڈیا میں ڈالیں تو اس میں سے برکتیں آٹے میں ڈالیں تو آٹا ختم نہ اور لچکر کا لچکر کھا جائے ہانڈی میں ڈالے تو ہانڈی کی برکت اس قدر بڑھ جائے اس قدر بڑھ جائے کہ وہ سارا لشکر کھائے تو اس میں کمی نہ آئے اور اگر یہ اس طرح کی حرکت کرے نا اپنے چولہے کے سامنے بیٹھ کر آندی میں تھوک ڈال دے تو وہاں اس کی جو بیگم صاحبہ اس نے وہ جو چمچا ہوتا ہے نا آڈی کے اندر چلانے والا وہ اس کے سر پہ چلانا اور پھر اس کو اس کی اولاد خود ہی سر جوڑ کے بیٹھ جائے کہ چلو یار ابا جی نے زندگی گزار لی جو گزار لی چلو اب اس کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرواتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیے کس طرح یہ بدبخت لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر قیاض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلک حق اہل سنت و جماعت اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اسی پر زندگی اسی پر موت نصیب فرمائے یہی سچا سچا کھرا مسلک ہے جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد خان فاضل بنوی رضی اللہ تعالیٰ عہد نے بڑا صاف اور واضح کر کے نکھار کر سامنے پیش کیا ہے اور یہ آپ کا احسان ہے امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سید آل عظیم البرکت کے مزار پر انوار پر بھی لات دار رحمتوں کا نزول فرمائے اور میں آپ ہی کی لکھی ہوئی ایک نعت کے دو تین اشعار پڑھ کر اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں جس میں انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وبارک و کے اوثاف کا ذکر کیا ہے اور پہلے بھی یہ ناصر میں نے یہاں پڑھی تھی آج پھر ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور آپ سب بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا تاکہ ہم سب کو برکت نصیب ہو جائے سیدی اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کس خوبصورت انداز میں آپ کے اوساف کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالکوں مولا کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے کہ مال کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے بابے خلیل کا گلے ری با کہ تجھے باوے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف ہے بے تنای سے ہیں بری تیرے تو وصف ہے نا ہی سے ہے بری حیر میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے حیر ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے بابے خلیل کا گلے ریبا کہوں تجھے ماں نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہ ہر نصیب ہوں تجھے امید گا کہوں جانے مراد کان کہوں تجھے جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے اور اس شیر میں سے یہ حضرت نے ہم سب گناہ کی ترجمانی کی ہے کہ مجرم ہوں اپنے افول کا سامہ کروں شاہ مجرم ہوں اپنے افل کا سامہ کروں شاہ یعنی شفی روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے سرور کہوں کے کہ مال کو مولا کہوں تجھے اور اس آخر میں بہت ہی خوبصورت انداز نے اس کو ختم کیا اپنے اور کیسا عقیدہ واضح کیا کہ لیکن رضا نے ختم سخ اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخوں اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باو خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المدن الجودی والکرم یبارک یا اللہ کریم ہم نے آج جو بھی درس و بیان کی یا سنا اس میں شامل رہی یا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما مولا یہ ذکر پاک کرنے میں ہم سے جو غلطیاں سرزد مولا عطا فرما مولا تعالیٰ جو کچھ ٹھیک ٹھیک کر سکے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا جو عطا فرمایا تیرے محبوب کی بارگاہ میں توحفہ تن نذرانہ تن حدیت پیش کرنے قبول فرما رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق سے جملہ کرام علیہ وسلم ملائکہ کرام شہدا اضام صحابہ صحابۂ تابین اولیاء کاملین رضی اللہ تعالیٰ سب کی بارگاہوں قبول و اپنے قبولوں یا اللہ پاک سیدنا امام اعظم حضور غوث اعظم اعظم محدث اعظم نائب محدث اعظم یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے ابائے کرام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ پاک سب کو اس کا ثواب آپ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بھائی یہاں حاضر ہیں موجود رہے یا اللہ پاک اس طرز میں شامل ہوئے یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علی علیہ و علی کے طفیل سب کو اپنی برکتوں اور رحمتوں کا وافر حصہ تا فرما مولا تعالیٰ جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں دکھی ہیں یا اللہ پاک سب کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور مسائل جو ہیں ان کو دور فرما دے ملا تعالیٰ جتنے بھائیوں نے دعا کے واسطے کہا ہے یا اللہ پاک سب کی نیک تمنا وارزو کو پورا فرما ہمارے عمران بھائی نے بھی ابھی دعا کے واسطے کہا یا اللہ پاک ان کی بھی ہر نے ایک آرزو نے تمنا پوری فرما یا اللہ پاک ممالک جو مسلمان مقیم کچھ مسائل میں جو مبتلا ہیں یا اللہ پاک سب کے مسائل کو دور فرما دے رضق روزی کی تنگی کی وجہ سے اگر کوئی پریشان ہے تو یا اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ سے رزت حلال وافر عطا فرما اور اللہ اپنے پیار حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم کا فی الحال سب کی تونع اور جوں کو برا فرما سب کے حال پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ذہر نصیب یا اللہ پاک اپنے محبوب کی زیارت ہم سب کو عطا فرما یا اللہ پاک سرکار علیہ سلاۃ وسلام کے نالین پاک کے تصدق سے یا اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارکمبد خزرہ شریف کے سائے میں یا اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گمبد شریف کے سہای میں بیٹھ کے اسی طرح ہمیں محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہم ہمارے جتنے بھائی یہاں اس وقت موجود ہیں مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جتنے اعزا کربا رشتہ دار دوست احباب فوت ہوئے یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس دوست میں اعلیٰ مقام طا فرما ہمارے ایک بھائی احمد رضا اور یا اللہ تعالیٰ فوت ہوئے اپنے حبیب کریم کے طوفین ان کو بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ففیل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مطافرما ان کے جو دیگر عزیزوں کا رب رشتہ دار دوست آبا فوت ہوئے مولانا تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے اللہ پاک ہماری قبور کو منور فرمانا مولا مولت جملہ سنی مسلمان جس دنیا سے رخصت ہو گئے ساتھ کی قبروں کو روشن منور فرما مولتع ہمارے سروم کو آباد و شاد فرما اپنے پیارے حبیب کریم کے فی الم سب بھائیوں بہنوں کو اتحاد و اتفاق پیار محبت الفت اور چاشنی نصیب فرما یا اللہ پاک جو بھائی اہتمام کرتے ہیں انتظام و ان شرام کرتے ہیں یا اللہ پاک دام دل میں سخنے جس بھی طریقے سے اس روم کو چلاتے ہیں اور جو بھائی وقت دیتے ہیں آتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں یا اللہ پاک سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیم کے در دولت کی حاضری نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ جو تجھ سے ہم نے مانگا ہمیں عطا فرما جو تجھے نہ مانگ سکے یا اللہ پاک وہ بھی ہمیں عطا فرما یا اللہ پاک جو ہم نے تجھ سے مانگا اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمیں بہتر کر کے عطا فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم کے حال پہ رحم الم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر محمد تعالیٰ تو جناب جو بھائی بائک لینا چاہتے ہیں بائک فری ہے اس بھائی بائک پہ چاہتے ہیں تو آ جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ